السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب لا واشد اللہ شریق واشد المحمد الله الرسول رحمۃ وباحد آج کے خطبے کا موضوع تھا بڑوں کا ادب اور احترام اور ان کے حقوق اس موضوع پر خطیب محترم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں انسان منتقل ہوتا ہے اور جس طریقے سے انسان کی زندگی کا قافلہ چلتا رہتا ہے اور اس کی عمر ختم ہوتی رہتی ہے اللہ حرب العالم شاع سمایا اللہ الدل دو افن تم جا علام بہ ادین قو تم ما جعل من بعد دفم و شعيبہ يخلكما ياہ وح و عليم القدير يلاہى ہے جس نے تم کو پیدا کیا تم بہت کمزور تھے پھر کمزوری کے بعد اللہ ہر براہ نے تمہیں قوتہ فرمائی اور پھر قوت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوری اور بڑھاپا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے اور وہی علیم اور قدیر ہے انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ دنیا کے اندر اس کے بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی قوت ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے اور سننے اور دیکھنے کی بھی طاقت اس کی کمزور پڑ جاتی ہے اور اس مرحلے میں انسان بہت زیادہ عنایت اور رعایت کا محتاج ہوتا ہے اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں گھر کی برکتیں ہوتے ہیں گھر کا نور ہوتے ہیں گھر کی حیبت اور گھر کا وقار ہوتے ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے اللہ سایات البرکہ البرکت اکابر کم تم میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے اور انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے شخص شریف لائے ملاقات کرنے کے لیے تو لوگوں نے نبی تک پہنچانے کے لیے تاخیر کر دی تو ہماربی نے فرمایا لئی سمینہ ملم رحم صغیرہ اوقر کبیرانہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمیں ہم سے چھوٹوں پر رحمت اور شفقت نہ کرے اور ہم میں سے بڑوں کی توقیر اور بڑوں کا دب و احترام نہ کرے اللہ کے بندو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ہمارے لیے بڑے عزیز اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور وہ گھر کے اندر سعادت اور خوشی ان کے ذریعے سے آتی ہے اور وہ خاندان کے اندر حکمت اور نور کے ستون ہوتے ہیں ان کی جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور العالمین رب رب کتنی مدد اور کتنا رزق ان اللہ رب رب العالمین کی طرف سے ان کی دعاؤں کو جیسے ہمیں ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حل تنسرون اور ترزکون تن اللہ بے دو و اخلاص کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہارے جو دوفا ہیں کمزور لوگ ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ نہ صحیح حدیث ہے ان کے سر کے بال پک چکے ہوتے ہیں زمانے کے تجربے ان کے پاس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی عمر کے اندر اور عمر کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی عقل بہت زیادہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے پاس زندگی کی بہت ساری نصیحتیں اور برکتیں ہوتی ہیں جب وہ بات کریں تو ان کی بات کے اندر تاریخ ہوتی ہے حادثات اور اس طریقے سے خبر ہوتی ہے اور جب وہ خاموش رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پر اسرار اور عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہوتی ہیں اور لہذا جب تم ان کے پاس رہو تو خاموش رہو جب وہ گفتگو کریں تو ان کی گفتگو کو غور سے سنو اور اپنے موبائل کو بند کر دیا کرو اور اپنے تمام کاموں کو مؤخر کر دیا کرو یہ ان کے احترام اور ان کے ادب میں شامل ہے اور یہ اللہ رب کی تعظیم میں ہے اللہ کے سر صلی اللہ رسم کے دی ہے ان من اجال اللہ ہی اکرام عزیز شعب المسلم اللہ رب العلامن کی جلال میں اور اس کی تفصیل اور توقیر میں بڑھاپے انسان جو مسلمان ہے اس کی اکرام اس کی تقریم کرنا بھی اس میں داخل ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں ان کی زیارت کریں ان سے نصیحتیں لیں عبرت کی باتیں ان سے سیکھیں اور گھر میں بوڑھے چھوٹے بڑے سب ان کے ساتھ اکٹھا ہوں اللہ کا اور حدیث کے دراتا ہے کہ جب اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے فاتحانہ انداز میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم جو کافی عمر دراز تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اللّہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہے تھے ہمارے نبی نے بھی دیکھا تو ہمارے نبی نبو رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرمایا کہ تم نے ان کو انہی کے پاس انہی کو نہیں چھوڑ دیا ہم خود چاہتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو ہمارے پاس لانے کی ضرورت نہیں تھی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ لہذا ہمیں بھی ان اخلاق کو اپنانا چاہیے اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہے جو آج دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کو اور بڑے لوگوں کو جو اولڈ ہومز ہوتے ہیں وہاں چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے اور اس طریقے سے ان کی نافرمانی میں داخل ہے یہ بہت بڑے شرم اور ہار کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بوڑھوں کو جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کی نصیحتوں اور ان کے تجربوں کی ایسے وقت میں ہم ان کو جا کر کے ان اولڈ ہوند میں چھوڑ کر کے چلے آئیں یہ بہت زیادہ شرم اور عیب کی بات ہے اور دین اسلام کیسے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھلائی کی اس بھلائی کا یہ برا سلا ہے اور یہ کسی بھی ایسے مسلمان کے لیے شخص کے لیے جو عزت دار ہو عقل مند ہو اس کے لیے ذرا برابر یہ زیب نہیں دیتا لہذا ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے ان کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے اچھی گفتگو انہیں آرام پہنچاتی ہے اور ان کے سامنے اچھی مسکراہٹ ان کے زخموں پر ان کے زخموں کو بھر دیتی ہے اور زخموں کو کم کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیشانا ان کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مہربانی کرنا اس سلوک سے پیشانا ان کے غموں کو دور کر دیتی ہے لہذا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدخلقی سے بچو چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے سے ہو یا اشارتا نہیں ہو ان کے ساتھ کبھی بھی انسان کو برا سلوک نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا کرو گے اللہ تمہیں اجر دے گا اور دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے گا اور وہ وقت قریب ہے وہ دن, دو دن دور نہیں ہے کہ ایک دن تم بھی انہیں کی طریقے سے بوڑھے ہو جاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر برقدہ کرے گا جیسا آج کرو گے کل تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا کیونکہ جزا ہوتا ہے عمل کے جنس میں ہوتا ہے جس سے ہوتا ہے لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں بھی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے تو تم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے بزرگوں اور بڑوں کا دب احترام کرو کیونکہ جو تم کرو گے تمہاری اولاد دیکھتی ہے اور بُڑھاپے میں تمہارے ساتھ وہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گی یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاید فرمائی دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا مختصر حمد و ثنا کے بعد کی شریعت متحرہ نے بھی ہمارے دین اسلام نے بھی بڑوں کا بڑا احترام کیا ہے ان کا بڑا خیال رکھا ہے اسی لیے عبادات کے اندر ہمیں ہم یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ان کے اوپر مشکل گزر رہی ہو تو نماز وغیرہ کو انسان کو ہلکی کر دینا چاہیے اس لیے کہ نماز کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں مریض بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں لہذا ان سب کا خیال رکھنا یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی طریقے سے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو روزہ ان سے معاف ہو جاتا ہے روزے کے بدلے انہیں فدیہ ایک دن کا دینا پڑتا ہے ایسے حج کی شروط میں سے ہے یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اگر آدمی بوڑھا ہو گیا اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو شریعت یہ حکم دیا ہے کہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے ایسی حج کے شروط میں سے ہے یہ شتاعت اگر انسان شتاعت نہیں رکھتا جسمانی تو حج اس آدمی کے اوپر فرد نہیں ہوتا ہے ابن بعض صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے سر کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کی حج ہمارے ماں ہمارے والد پر فرد ہو گیا ہے لیکن ان کی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے یہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تمام نبی نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو تمہیں بھی عز ملے گا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ کے بندوں کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے بوڑھے اور ہمارے جو بزرگ ہیں دنیا میں جانے سے پہلے ان کے ساتھ ہم اسے سلوک کر لیں کیا تم بھول گئے جب وہ تمہارے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے اور تمہارے لیے کام کیا کرتے تھے تمہاری خوشی کے لیے ہمیشہ محنت اور کوشش کیا کرتے تھے کیا تم بھول گئے کہ تمہاری ماؤں نے کس طریقے سے تمہیں بڑی مشقتوں کے ساتھ پالا ہے تمہارے باپ نے کس طریقے تمہیں پڑھا لکھا کر کے بڑا کیا اور اس طریقے سے تمہیں وہ سب کچھ دیا کہ تمہاری ضرورت تھی آج ان کی ضرورت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آؤ تو اللہ نے اگر موقع دیا ہے اسے غریمت جانو اور اپنے بڑوں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو قبل اس کے کہ وہ ہماری دنیا سے چلے جائیں انہوں نے بڑھاپے ہمارے بچپن میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پالا لہذا ان کے بڑھاپے میں اور جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو اسی طریقے سے ہمیں ہم ان کے ساتھ اس کا بدلا دینا چاہیے حل جگہ لہسان لہسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے احسان کا بدلہ نہ اور بے ادبی نہیں ہوتی ہے ہمارے اسلام کی یہی تعلیم ہے اسی پر انہوں اپنی بات کو ختم کیا اور دعائیہ کلمات ادا کیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر براہین ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی افواج سنائے اور اللہ ہر براہین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دعامین وہ صلی اللہ محمد والا علیہ و سابظ مین الله خير اللہ عليكم و الله علیکم